تینتیسواں مکتوب روزے کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شمس الدین صلیمہ اللّہ علیہ تعالیٰ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ محقق ہیں جن کے قول و فعل میں صدق و اخلاص ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قوت جسمانی کھانے پینے پر موقوف ہے اسی طرح روحانی طاقت بھوکے پیاسے رہنے سے پیدا ہوتی ہے الجوع تعام اللہ فی ار دہی بھوک خدا کی زمین میں خدائی غذا ہے پھر فرماتے ہیں کہ روزے دار میں معبود جل ذکرہو کی ایک خاص صفت پائی جاتی ہے وہ یت ایم ولا یت اللہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا روزے دار کا اس صفت باری تعالی کے ساتھ موصوف ہونا کیا معمولی بات ہے اہل دانش و بینش کا اس پر اتفاق ہے کہ سچے روزے دار کو یقینی مقام تقرب حاصل ہوتا ہے اور بشریت کی کڑی منزل کے سخت مرحلوں سے وہ نکل آتا ہے گویا روزے دار اس حکم کے تحت میں آ جاتا ہے کہ تخلق بے اخلاق اللہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متمکن ہو جاؤ متخلق ہو جاؤ یعنی خود نہ کھانا دوسروں کو کھلانا اس عمل سے اس میں محبوب قدیم کی وہ صفت خاص پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر ہوا اور صفات بشریت سے وہ کنارہ اختیار کرتا ہے پھر کچھ نہ پوچھو دو قسم کی دولت اور دو طرح کی نعمت اس کو ملتی ہے حضرت خواجہ دنیا و آخرت صلی اللہ علیہ و وسلم و وسلم کا فتویٰ ہے لسہ امو فرحتانی آخر تک روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک خدا کے دیدار کے وقت روزے دار کے لیے دو قسم کے کی فرحت رکھی گئی ہیں ایک فرحت تو اس کو روزہ کھولنے کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری فرحت اس وقت حاصل ہوتی ہے جس وقت وہ جمال با کمال اپنے خداوند اپنے رب اپنے مالک کا دیکھتا ہے اس عالم میں دل کی آنکھ سے لقا ہوتی ہے اور آخرت میں اس چشم سر سے روزے دار دیکھے گا جو دیکھنے کا حق ہے روزہ کھولنے کے وقت روزے دار حقیقی کو کیوں فرحت ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس قالب انسانی کی ترکیب مختلف انصر سے ہے غلبات شوق میں طالب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ سے مطمئنہ کے گھوڑے پر سوال آب و دانا جا رہا ہے نہ خود کھاتا ہے نہ مرکب کو کھانے دیتا ہے کیونکہ دیدار کی طلب ہے اور اس طلب میں شرط گرسنگ ہے سومو لی رویت لی رویت ہی اس کے دیدار کے لیے روزہ رکھو جانے کی منزل دور ہے وَإنّا الى رب بکل منزل کی انتہا تیرے پروردگار تک ہے مرکب نے جب ایک منزل طے کی دن تمام ہوا نماز شام کا وقت آ پہنچا بھوکا پیاسا چلتے چلتے گھوڑا تھک گیا روزے دار نے جو افطار کیا گویا اس کو بھی دانہ پانی ملا راکب مرکب دونوں کی جان میں جان آ گئی سامانے طاقت وقوف سے اتنی مسرت ایسی خوشی سوار کے دل میں پیدا ہوئی کہ بمقابلہ اس کے تمام شادیانے رنج و غم کے برابر ہیں تمام شادیاں رنج و غم کے برابر ہیں ان یہ قوت و طاقت بہترین مقصد اور مبارک راہ میں خرچ ہوگی رہی دوسری فرحت ہمارا خیال تو یہ ہے کہ شاید ہی اس کو کوئی بیان کر سکے اس لیے یہ فرحت ذوقی ہے ملم مل یز نہیں ہزار پردوں کے بعد آفتاب دیدار ہے اس پر پردے دو قسم کے ہیں نور اور ظلمت کے ان میں سے ایک پردہ بھی اگر ہٹتا ہے تو برک جمال دیکھنے والے کی بصارت کو جلا دیتی ہے لرقت صبح سب تو میں ادرکو بسرو اللہ کے لیے ستر ہزار نور کے پردے ہیں اگر ایک بھی کھلا تو جلا دے گی اس کے چہرے کی کرن اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی باوجود ہزاروں حجاب کے صرف ایک پردہ ہٹنے سے جفسوز کا یہ رنگ ہے تو کوئی سوختے جان کیا بیان کر سکتا ہے اس جملے کے یہی معنی ہے کہ آیاں راچے بیاں نقل ہے کہ ایک شیخ طریقت نے اپنے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معروف کرخی قدس صلی اللہ صرح العزیز کو دیکھا کہ عرش کے نیچے غایت سکر میں نعرہ لگا رہے ہیں حضرت عزت سے ملائکہ کو خطاب ہوا کہ منحضا یہ کون ہے وہ ہوا آلم حالانکہ وہ خوب جانتا ہے فقالو یا النہ حض ابد کا معروف کرخی فرشتوں نے کہا اے میرے اللہ یہ تیرا بندہ معروف ہے فقال اللہ از اب دل معروف قد قد سکر من شراب محبتی لا یفیق الا الہ برویتی خدائے از نے فرمایا میرا بندہ معروف کرخی میرے شراب محبت میں مست ہے اس کو افاقہ اور سکون بغیر میرے دیدار کے نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ اس کا دیکھنا کتنا مشکل ہے اور کیسی بڑی دولت ہے اور کس درجہ نفس کشی کی ضرورت ہے صاحب شریعت علیہ السلام نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے ج او بتون او ولبادم وزکم القم ترونا رب کم آیا شکم گرسنا جگر تشنا بدن برہنا رکھو تو امید ہے کہ اپنے پروردگار کو کھلم کھلا دیکھو گے یعنی اس عالم میں دل کی آنکھ سے ایسا دیکھو کے کہ شاید و باید مثلا جس کو اس عالم میں لکھا ہوئی وہ پہنچ گیا اور جو پہنچا اپنا شناسہ ہو گیا فنا کے مقام سے گزر کر بقا کے مقام سے بھی گزر گیا یہاں تک کہ انوار رخسار محبوب نے بر کے طور کا کام کیا اور جلا کر اس کو خاکستر بنا دیا جا, الخلق جا الحق کو وضحک حق پہنچ گیا اور باطل رخصت ہو گیا کی شان نمایاں ہوتی ہے جس وقت عارف سالک اس مقام پر آتا ہے اس وقت کسی عبادت کی اس کی طرف نسبت کرنا دال دلال گمراہوں میں سے ایک گمراہ ہے کہ دائرے میں آتا ہے اور جو شخص اس حال میں اس طرف کچھ اشارہ کرے منل اندھوں میں سے ایک اندھا کہا جائے گا کسی عزیز نے کیا خوب کہا ہے بس حجے کے راز مطلق گفت راست جنید کو انلحق گفت اس مهم نے راز مطلق ظاہر کر دیا جس نے ان الحق کہا سچ کہا آمدم برسر مطلب برادر عزیز روزہ کا کیا کہنا ہے کشف المحجوب میں بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ روزہ جوارح کے لیے بلا ہے اور دل کے لیے صفا ہے اور جان کے لیے ولا ہے اور سر کے لیے بقا ہے اتنے بہترین سامان مہیا ہوں کہ دل کو صفا جان کو ولا سر کو سر کو بقا حاصل ہو ایسی صورت میں اگر جسم مبتلا بلا رہے تو کیا مزائقہ ہے اور کیا نقصان ہے اسی معنی کی طرف حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے حکیہ ان الَََّ کلََََََََََََََََََََََعملی من ادم ابن ادمف صبین المو فلی و ان از بے جو عمل کے انسان کرتا ہے اس کا اجر دوگنا ملے گا یہاں تک کہ ایک کا ستر تک اضافہ ہوگا مگر روزہ ایسا عمل ہے کہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا خاص میں دوں گا اور اس کی جزا میں خود ہوں گا دیکھو اس کی بلاغت کو فن لی و اناجی بہ یعنی اس لی اہلیہ عرب کا قاعدہ ہے کہ صفت کا ذکر کرتے ہیں مگر مراد ان کی اس سے موصوف ہوتا ہے یہاں پر دو بات وجد کرنے کے قابل ہے ذرا بارگاہ عزت پر نظر کرو اور انسان ذرائے بے مقدار کو دیکھو اگر یہ کہا جاتا کہ تیری حقیقت کیا ہے تو تو میرے در کا کتا ہے تو یقین جانو یہ ایسی نوازش ہوتی کہ دولت رکھنے کی جگہ نہ ملتی چہ جائے کہ بادشاہ عالم جل و جلال ہو اور جل شان ہو روزہ دار کی شان میں یہ فرماتے کہ تو میرے لیے ہے اور تیری جزا میری لقاء اور رویت ہے جس طرح مقتولان محبت کے لیے کہا گیا من قتلته تہو فدیت ہو یعنی شہیدان محبت کا خون بہا میری رویت ہے سبحان اللہ برادر عزیز روزے سے دل میں ایسی صفائی حاصل ہوتی ہے کہ چار پائوں اور درندوں کی خصلت و نجاست انسان سے دور ہوتی ہے اور لطیفہ اس سر سے اس قسم کی ظلمتیں نکل جاتی ہیں ایسی حالت میں روزہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا چاہیے روزہ اور گرسنگی یعنی بھوک میں عجب عجب کمالات ہیں طبقات صوفیوں میں جذبات معروف و مشہور ہیں یہ لوگ جب چاہتے کہ کلام خداون جلو دل ہی دل میں سنیں تو 40 روز بھوکے رہتے ہیں تیس دن کے بعد مسواک بقصد افطار کرتے ہیں اس کے بعد دس روزے اور بے آب و دانہ رکھتے ہیں رہتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لا محالہ خداوند عزوجل و جل ان کے دل کی خلوت میں باتیں کرتا ہے اس کی ایک زبردست اصل ہے انبیاء کے لیے جو چیز با اظہار روا ہے اولیاء کے لیے با اسرار جائز ہے دیکھو ایک بزرگ کے کال سے اور بھی گرسنگی افاقہ کی فضیلت نکلتی ہے گرسنگی و فاقہ کی فضیلت نکلتی ہے فرماتے ہیں کہ من حکم المرید منمرید یقون لہو سلاط اشیائی نو مہ غلب تن و کلام و مرید میں تین صفت لازمی ہے جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو نہ سوئے جب تک ضرورت نہ ہو بات نہ کرے جب تک فاقہ نہ ہو کھانا نہ کھائے اب رہی یہ بات کہ فاقہ کس کو کہتے ہیں فاقہ بازوں کے نزدیک دو رات دن بعضوں کے نزدیک تین رات دن بازوں کے نزدیک ایک ہفتہ بعضوں کے نزدیک 40 روز ہے برادر عزیز کہیں ایسا خیال تمہارا نہ ہو کہ لاکھوں کروڑوں آدمی جب روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالی کی نعمت بچ جائے گی اس میں کمی نہ آئے گی العظمت اللہ تم روزہ رکھو نہ رکھو در کرم در کرم ہر وقت کشادہ ہے دسترخوان نعمت ہر گھڑی بچھا ہوا ہے چاہے تم کھاؤ یا نہ کھاؤ تمہارے نہ کھانے کا فائدہ البتہ ہے کہ جس وقت تم کھا لیتے ہو تو خودی کا غلبہ خود تمہارا وجود تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تب تمہاری نظر اپنے اوپر ہوئی تو محبوب حقیقی سے لا حالا حجاب واقع ہوا اور حضوری غائب ہوئی اب تم ہی بتاؤ کہ نہ کھا کر حضوری حاصل کرنا بہتر ہے یا کھا پی کر غفلت و حجاب میں پڑا رہنا افضل ہے بہرحال مردانگی کی تعریف تو یہ ہے کہ اس محقق کے قول پر عمل کرو خواجہ زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا در حقیقت ایک دن سے زیادہ نہیں اور ایک دن کا روزہ کیا دشوار ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا سم عانت دنیا وج الفطرت کا دنیا سے روزہ رکھ اور موت سے افطار کر بھائی کچھ سمجھتے ہو کہ یہ سارا حکم انسان ہی کو کیوں ہوا اس کا سبب ہم سے سنو بشر تمام مخلوقات کا خلاصہ ہے اور اسرار کا منبع و سر چشمہ ہے کاروبار اس کا کوئی معمولی نہیں آسمان و زمین او عرش و کرسی بہشت تو دوزخ سب اسی کے تفیل سے وجود میں آئے مقصود صرف اس کی آفرینش تھی. ورنہ نہ ہوتے باوجود اس کے پھر یہ رنگ کیوں اختیار کیا گیا سنو فعل الحکیم لا یخ یخلو ان حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ازل ہی میں یہ حکم جاری ہو گیا کہ ان منزلوں میں تمہارا گزر ہوگا اور ان جگہوں پر تمہاری نظر پڑے گی ہر مقام میں ضیافت کا سامان مہیا رہے گا تاکہ میرے دوست جب وہاں پہنچیں تو اپنے حظ و نصیب سے بر ہوں اس عالم میں گویا تم سے کہا جا رہا ہے کہ میری اس عنایت ازلی لطف سابق پر نظر کرو جو ہر چیز کی تخلیق کے قبل تمہارے ساتھ ہو چکی ہے خطاب ہوتا ہے کہ اے انسانوں تم مجملن تو آب و گل ہو مگر تفصیل مخظن اسرار ہو بظاہر تو خاک گندا نظر آتے ہو مگر غور سے دیکھا جائے تو دوست بھی اور بندہ بھی تم ایسا نہ سمجھنا کہ یہ سوال و جواب نواہی کے معاملات درمیان میرے اور تمہارے آج نئے ہیں نہیں نہیں قدیم و اضلی ہیں عالم نہ تھا اور آدم نہ تھے مگر مخاطبت میری تمہارے ساتھ بے وجود تمہارے موجود تھی میرا احسان تم پر قدیمانہ ہے اور وہی میرے کرم امیم کا باعث ہے نقل ہے کہ ایک شخص کسی خلیفہ کے نزدیک آیا خلیفہ نے اس کو نہ پہچانا پوچھا تم کون ہو اس نے جواب دیا کہ ہم وہی شخص ہیں کہ فلاں سال حضور والا نے ہمارے ساتھ بڑا بڑا احسان کیا تھا خلیفہ خوش ہو گیا اور کہا مرحبا من توصل علین ب احسانہ خوش آمدید اے وہ شخص جو ہمارے ہی احسان کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہے پھر حکم دیا کہ اس کو دربار شاہی میں داخل کریں اور خلط و انعام سے مالا مال کر دیں ربائی گر آپ دہی نہال خود کاشتا در پست، کنی بنائے خود ساختہ من بندہ ہمانم کہ تو از ازدست میف گن کے چ برداشتہ اگر تو سیراب کرتا ہے تو تو نے ہی درخت لگایا ہے اگر تو پست کرتا ہے تو تو نے ہی بنیاد ڈالی ہے میں جیسا بندہ ہوں تجھے خوب معلوم ہے ہاں اے پروردگار مجھے ذلیل نہ کرنا جب تو نے عزت دی ہے وسلام